مولا مشکل خشا علی جو المرتضی شیر خدا کرم اللہ و تعالی وجہ وضریم کا مدنی پھول اس قدر جھنجھوڑنے والا ہے چنچے آپ کرم اللہ و تعالی وجہ الکریم نے حضرت سیدنا اش اف تدی اللہ تعالی عنہوں سے فرمایا اگر تم صبر کرنا چاہو تو ایمان اور اجر کی امید پر صبر کر لو ورنہ جانوروں کی طرح صبر آ ہی جائے گا